حضرات سماعت فرمائے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے دس مئی سن انیس سو عیسوی کو مظفر نگر میں تعلیمی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں علماء کے ایک منتخب مجمع کے سامنے فرمائی قاتم امن طبی ام ب احسان ادا و دعوت ملادین الم آباد وجالہ کل متمبا کی تنفی عقبی ہی حضرات تاریخ میں اور بڑے بڑے پیشویان مذاہب خدایان انقلاب اور مسلمین امت اور بانیان سلطنت کے تذکرے میں ان کے بہت سے جملے نقل کیے گئے ہیں جن میں ان کی ان کی دل کی تڑپ اور ان کا اندرونی سوز ان کا یقین جھلکتا ہے بلکہ تڑپتا ہے اور ان فقروں نے بڑا کام کیا ہے اپنے اپنے وقت پر لیکن میں میرا جتنا مطالعہ ہے اور میں نے تاریخ کم سے کم تین زبانوں میں عربی فارسی اردو میں جو تذکرے پڑھے ہیں جو تاریخیں تاریخ کتابیں پڑھی ہیں ان میں ایک جملہ مجھے ایسا ملا ہے جس میں ایک کتاب ہی کا مضمون نہیں بلکہ اس میں ایک طوفان ہے اور اس ایک جملے نے وہ کام کیا ہے جو بڑی بڑی فوجوں نے بڑی بڑی طاقتوں نے بڑی بڑی سلطنتوں نے اور بڑی بڑی ذہانتوں نے اور بڑے بڑے عزم و ارادے نے وہ کام نہیں کیا وہ فقرہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لے کر جائیں مجھے بعض مرتبہ کسی بڑے بین الاقوامی اجتماع میں جس میں دنیا عالم اسلام کے کم سے کم ممتاز ترین افراد جمع تھے اور بڑے بڑے علما مفکرین اور بڑے بڑے ملک کے قائدین جمع تھے مجھ سے آخر میں کہا گیا کہ میں کچھ عرض کروں تو میں نے ان کی خدمت میں بھی وہی جملہ پیش کیا میں نے کہا کہ آپ اتنے دن سے تقریریں سن رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں اور اجلاس میں شریک ہیں یہاں سے آپ کیا امانت لے کر جائیں گے کیا پیغام لے کر جائیں گے اور کس, کس چیز کو اپنا رہبر بنائیں گے وہ فقرہ حضرت صدیق اکبر کا فقرہ ہے جس سے جس کا ترجمہ ممکن نہیں اور اگر ترجمہ کیا جائے بہتر سے بہتر زبان میں تو وہ جوش وہ درد وہ یقین کہاں سے آ سکتا ہے جو جملے کے اندر ہے اور جس جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ کایا پرٹ دی بالکل انقلاب برپا کر دیا اگر میں یہ کہوں کہ آج ہمارا آپ جس دین کے امین ہیں جس دین کے حامل ہیں اور جس دین پر عمل کر رہے ہیں آج جو شریعت اسلام دین اسلامی اور شریعت اسلامی اس وقت وہ زمین پر موجود ہے اور جس کے نتیجے میں یہ ہزاروں لاکھوں مدارس قائم ہوئے ہیں اور ان میں شرعیہ کی تعلیم ہو رہی ہے اور دین کے نام پر ہر زمانے میں لوگ اپنی جانیں دیتے رہے مال دیتے رہے اور اپنی ج... عزیز سے عزیز ترین اٹھاتے رہے اس میں اس کا بانی اور اس کا اس سب کا صحرا جس جس کے سر نہیں میں اس کے اس کے سر کو بہت بڑا اثر سمجھتا ہوں اس کی تعظیم کرتا ہوں وہ صدیق اکبر تھے میں اس جملے کو کہتا ہوں کہ جس جملے کے سر ہے ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ بولنے والا متکلم تو متکلم ہے لیکن اس کا اس کے کلام نے وہ اثر کیا ہے جو بڑے بڑے زندہ انسان اور بڑے بڑے طاقتور سلاطین اور بڑے فوجوں اور اور فوجی طاقتوں کے مالک نہیں کر سکے وہ جملہ ہے کہ جس وقت عرب کی سرزمین پر ابتدا پھیلنے لگا ابتدا پھیلا اور طوفان کی طرح پھیلا سیلاب کی طرح یہاں تک کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ اب اس دین کا اللہ محافظ ہے اس اب آثارش سے نہیں معلوم ہوتے اور مدینہ طیبہ اور جو آثا اور طائف ایسے چند مقامات تھے کہ جہاں مسلمان سمٹ کر رہ گئے تھے اور وہاں دین اپنی پوری شکل میں موجود تھا اس وقت صدیق اکبر نے جو صحیح معنیٰ میں خلیفت الرسول تھے اور حکمت الٰی نے ان کو حضور صلی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و کے دنیا سے رحرت فرمان فرما جانے کے بعد حکمت الٰی نے جس جی شخصیت کا انتخاب کیا اس میں راز یہی تھا کہ سب سے پہلے دین کے محفوظ ہونے کی ضرورت تھی امت کا درجہ بعد میں ہے سلطنت کا درجہ اس کے ہی بعد میں ہے اور معاشرے کا درجہ اس کے ہی بعد میں ہے لیکن پہلے مسئلہ یہ تھا کہ دین محفوظ رہ جائے اپنے صحیح عقائد کے ساتھ اور اپنی صحیح دعوت کے ساتھ اور اللہ کلام محفوظ رہ جائے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ مزاج حضرت صدیق اکبر کا تھا تب صدیق کا تھا اللہ تبارک تعالیٰ میں اتفاقی واقعی اظہار کو تقدیر اللجیز العلیم کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو امت کو یہ الہام فرمایا امت کو یہ توفیق دی اور اس کے دل میں یہ ڈالا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے کہ ان کو خلیف جانشین بیغمبر خلیف خلیفہ خلیفت و رسول ان کو بنانا چاہیے تو جب یہ ارتداد کی آگ پھیر رہی تھی اور تین طرح کے لوگ تھے جیسے کہ امام خطابی نے مالی مثلاً میں تجزیہ کیا ہے کچھ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مطلق ارتداد اختیار کر لیا تھا نہیں وہ کہتے تھے کہ ہم اس دین ہم اس دین پر نہیں رہیں گے ہم نے اس دین کا انکار کیا کچھ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ کے منکر تھے یعنی حکم زکوٰۃ کے مسئلے زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کے زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہم نہیں مانتے کچھ وہ لوگ تھے زکوٰۃ کو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم بیت المال کو دینے کے پابند نہیں ہیں ہم یہیں اصول کریں گے اور اپنی ثواب ثوابدین کے مطابق یہی صرف کریں گے لیکن پہلا گروہ جو تھا وہ کھلا ہوا مرتب تھا اور وہ دوسری نبوتوں کے پرچم کے نیچے وہ کذاب کے جھنڈے کے نیچے یا سجاح کے جھنڈے کے نیچے یا تلےہ کے جھنڈے کے نیچے آ گیا تھا اور دوسرا جو زکوٰۃ کی فر زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر تھا اپنے زکوٰۃ کا منکر تھا وہ بھی اس نے بھی قفر اختیار کیا لیکن تیسرا جو تھا وہ صرف یہ کہتا تھا کہ ہم زکوٰۃ زکوۃ کے قائل ہیں زکوٰۃ ادا کریں گے لیکن ہم اس کے پابند میں اس کا ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہم بیت المال کو دیں گے تو وہ صدیق اس وقت کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عصل وسلم کو جو بکری کے گلے باندھنے والا رسی کا پھنڈا ہے جو اس کا بھی انکار کرے گا میں اس سے بھی لڑوں گا اور جو ایک عناقن کلفظ کا, کا کہ جو ایک بکری کے بچے کو بھی نہیں دے گا میں اس سے بھی لڑوں گا اس وقت ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا وہ جملہ ایسا ہے کہ وہ ایک کتاب نہیں بلکہ ایک کتب خانے اس پر بھی بھاری ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کا اسلام کا بقا اور یہ فرائض کا اپنی جگہ پر اپنی اصلی حالت میں رہنا اور امت مسلمہ کا اس دین کو مضبوطی سے پکڑنا یہ سب اس میں اس جملے کا یہ اس جمل جملے اس جملے کا اس, اس, اس میں اثر ہے میں اور زیادہ آگے بڑھ کر نہیں کہتا کہ وہ بالکل اس کا رہین منت ہے محض وہ سبب ہے لیکن اس آج دینداری جو دنیا میں باقی ہے کسی شکل میں اس میں اس جملے کا ظہور اثر ہے اس جملے کا فیض اس میں شامل ہے وہ کیا جملہ تھا عربی کے تین چار لفظ ہیں ایک جملہ ہے ایون قسین و عن کیا دین میں کوئی قطر بیوت ہو سکتی ہے اور میں ابوبکر زندہ ہے کیا ابوبکر کی زندگی میں دین کی زنجیر دین کی خلائی زنجیر کی کسی کڑی اس کے کسی سرے کو کوئی توڑ سکتا ہے کیا قرآن مجید کے کسی نقطے کو انکار کر سکتا ہے میرے جیتے جی میں زندہ ہوں اور میں یہ دیکھوں اپنی آنکھوں سے کہ دین کے ایک فرض کا انکار کیا جا رہا ہے ابتدا تو بڑی چیز ہے دین کے ایک فرض کا ایک نس قطعی منصو سے قطعی کا انکار کیا جا رہا ہے میں پھر میری حیف ہے میری زندگی پر یہ وہ کہہ سکتے میں نہیں میں م... اس... ان کے اس جذبے کو ادا کر رہا ہوں اس جملے میں کہ پھر میں کس لیے زندہ ہوں یہ وہ جملہ تھا جس کو تاریخ میں انہی حرفوں کے ساتھ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اپنے عربی زبان کے مطالعے اور تاریخ کہ مزاج کو سمجھنے کی بنا پر کہ اس میں ذرا بھی کوئی اس میں بھی قطر بہوت نہیں ہوئی یہ اس جملے میں یہ ان قصوں کا عمل نہیں ہوا وہ وہ دین تو بڑی چیز ہے لیکن ادب کی زبان سے نکلا وہ جملہ جو تھا وہ جملے میں غیرت رہے ایسی تھی اور جملے میں دل کا درد ایسا تھا اور جملے میں سلاست اور عام لوگوں کے سمجھنے کی صلاحیت ایسی تھی کہ مرقین نے اس کو اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش نہیں کی اور مدعوے کے ساتھ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کے قرآن و حدیث, حدیث, حدیث صحیح حدیثوں کے علاوہ قرآن تو قرآن لا کا نام ہے لیکن صحیح حدیثوں کے علاوہ اور حدیث کے دفتر کے علاوہ اگر کسی جملے کے متعلق کسی کے مقولے کے متعلق کسی انسان کے فانی انسان کے مقولے کے متعلق یہ ضمانت دی جا سکتی ہے اور یہ اے اے اے اے جمہ لیا جا سکتا ہے وہ بالکل اپنی عصری شکل میں محفوظ ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جملہ ایون قسین کسی مارغ کے ضمیر میں اجازت نہیں دی اور اس پر جو اس جملے کا اثر وہ ہوگا اس نے اس کو اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ اس کا اپنی زبان میں دوسرے کسی جملے کے ذریعے اس کا ترجمہ کر یہ جملہ ہے اس نے انقلاب عظیم برپا کر دیا اور یہ جملہ غیرت صدیقی کا مظہر ہے اور اسی غیرت صدیقی نے مسلم اسلام کو مسلمانوں کا نہیں اسلام کو اس وقت تک باقی رکھا ہے اسلام کو باقی رکھنے والی سلطنتیں نہیں تھیں اسلام کو باقی رکھنے والی وہ وہ طویل عریض حکمرانی اور وہ شہنشاہیاں جو خلافت عموی کی شکل میں خلافت عباسی کی شکل میں اور سلزوقیوں کی سلطنت کی شکل میں اور ترکان عثمانی کی کی شکل میں اور مغلوں کی سلطنت کی شکل میں اور آج مصر و شام اور عراق اور پھر جزیر... یہاں تک کہ میں دعوے کے صاحب کہتا ہوں جزیرت العرب میں جب کبھی بھی کوئی حکومت قائم ہوئی جزیرۃ العرب کی نسبت کے باوجود بھی یہ اس کا خیز نہیں ہے اس کا کارنامہ نہیں ہے کہ آج اسلام باقی ہے یا آج جو اسلام باقی ہے اپنی اصل شکل میں وہ غیرت صدیقی کا نتیجہ ہے اور اسی غیرت صدیقی کے حامل اسی غیر صدیقی کے حامل علماء کو ہونا چاہیے اور اسی غیر صدیقی کے حاملین نے اسلام کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا ہے میں صرف تین تین واقعات کے انتخاب کرتا ہوں آپ کے سامنے علماء کرام کے سامنے ایک جب خلق قرآن کا فتنہ آیا اور معمون جیسے باجبرود بادشاہ نے یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی شہنشاہی امپائر سے امپائر کہتے ہیں وہ سلطنت عباسیہ تھی وہ سلطنت عباسیہ کے مطلق العنان فرما رہا مامون ابن ہارون رشید مامون نے خلق قرآن کی سرپرستی کی عقیدہ خلق قرآن کی سرپرستی کی میں اس کی اس وقت تشریح نہیں کر سکتا آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک علمی بحث ہے اس کو آپ تاریخ میں یہ علم کلام کتابوں میں دیکھیے کہ اس خلق قرآن کے عقیدے کے کیا اثرات ہو سکتے تھے ان میں سے ایک اثر یہ عدنا صحیح بتاتا ہوں جو سب زیادہ مہلک و خطرناک تھا کہ سمجھا جائے کہ حلو صرف قلع مبارک معانی نازل ہوئے لیکن آپ نے ان معانی کو ان مضامین کو اپنے الفاظ میں ادا کیا تو خلق قرآن سے یہ نتیجہ بھی نکل سکتا تھا یہ ایک کلامی بحث تھی بہت فلسفیانہ و دقیق ہر معمون نے اس کی سرپرستی کی اور سرپرستی نہیں کی بلکہ وہ اس کا وکیل بن گیا اس کو اپنی اپنی عزت اپنی سلطنت کی طاقت کا نشان بنا دیا علامت بنا دیا کہ اگر لوگ اس کو نہیں مانتے تو وہ یہ سلطنت سے باغی ہیں اور میرے نافرمان ہیں اس اللہ کا ایک بندہ جس کا نام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ام ارباں میں سے ایک امام ہیں اور اپنے زمانے کے وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں امام بخاری وغیرہ سب ان کے شاگرد ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن مجید اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے معنی کے ساتھ اپنے نقطوں کے ساتھ ایک ایک حرف کے ساتھ کلام الہی ہوا. ہوا اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا مامون نے اور ان کے بعد اس کے بعد اس سے زیادہ متبقل نے محتسم نے محتسم نے جلادوں کو بلایا اور ان جلادوں کو تیار کیا اور حضرت احمد حنبل سے کہا امام بن حنبل سے کہا کہ اے ابو عبداللہ اگر تم اس کے قائل ہوتے ہو تو میں ولید کو ہٹا کر ولید سلطنت کو ہٹا کر تم کو اپنے پہلو میں جگہ دوں گا یہاں آ کر بیٹھو اور اگر تم اس کے قائل نہیں ہوتے تو یہ جلد کھڑے ہیں انہوں نے کہا اے تو نہیں کتاب اللہ میں کچھ نہیں جانتا آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے صنعت لائیں میں ابھی قائل ہوتا ہوں اس نے کو حکم دیا جلاد نے ایک کوڑا مارا جلات خود کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہاتھی پر وہ کوڑا پڑتا تو چنگھاڑ مار کر کے بھاگتا لیکن اس کے بعد کوڑا کھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تو یہ کتاب اللہ رسول دوسرے جلات کو حکمتم جلات اس میں کوڑا مارا اس طرح اتنے کوڑے ان کے لگائے گئے کہ وہ بوٹھنے کے قابل نہیں تھے بڑی مشکل سے ان کو سواری پر سوار کیا گیا سہارا دے کر اور جیل بھیج دیا گیا داستان لمبی ہے لیکن نتیجہ یہ نکلا اس کے بعد واسق آیا وہ توکل کے بعد واسق آیا وہ تسم کے بعد متوکل آیا اور وہ اس میں زر نرم پڑا اور پھر اس کے بعد اس نے یہ فرمان واپس لیا اس وقت یہ محظر پھرایا گیا تھا علما اور چند علمات تھے ہم اجمون امام حجم کے ہم ہم مسلک اور ہم مزاج اور ان کے طریقے پر کہ جنہوں نے دستخط نہیں کیے بہت سے علماء نے دستخط کر دیے لیکن فتح اخل قرآن فروح ہوا اور ایسا فروغ ہوا کہ صرف کتابوں کے اندر تاریخ کتابوں کے اندر اور آخ کے اندر ہو کر رہ گیا اگر ہم ہی لوگ نہ بتائیں میں ہی آپ کے سامنے ذکر نہ کرتا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں شاید یہی علماء کرام جو یہاں اسٹیج پر رونق فروز ہیں یہ فتن خلق قرآن سے واقف ہیں اس اصطلاح سے اس کے معنی سمجھتے ہو اس پورے مجمع میں شاید دس آدمی بھی نہیں ملیں گے جو خلق قرآن کیا ہوتا ہے فتن خلق قرآن کیا تھا کب ہوا تھا یہ اس کو داستان پالینہ بنانے والا اس کو کتابوں میں دفن کر دینے والا اس کے اس کی دعوت کو دنیا قیامت تک کے لیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اور کتنے ہی فتنے آئے حلق قرآن کے فتنہ اب دنیا میں زندہ نہیں ہوگا یہ کارنامہ امام احمد حنبل کا تھا جس کے لیے اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ ابو بکری یوم الرداحمد الحمبل یوم المحنہ یہ دو بہت بڑے اس دین کے محافظ تھے اور انہوں نے آخری درجے کی قربانی دی اور آخری درجے کی خدمت کی حتب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرتن اعتداد کے مقابلے میں اور امرام حمبل نے فرتن خلق قرآن کے مقابلے میں یہ ایک عالم کی وہ ایک ایک خلیف الرسول کی ایک صدیق اکبر کی غیرت کی وہ ان کی شان ان کی صدا کے مطابق تھی اور یہ ایک عالم دین کی غیرت تھی ایک محدث کی غیرت تھی لیکن دونوں میں غیرت تھی اس اس غیرت نے اس پورے م، م، یہ جو ایک جال پھیلا ہوا تھا اور ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا زلزل تھا بغداد کی مجلسوں میں بغداد کے محفلوں میں گھروں میں درس کے حلقوں میں جہاں پڑھے لکھے آدمی جمع ہو وہاں کوئی تحفل شاید خالی ہوتی ہو اس پر تبصرہ کرنے سے اور سب لفظبراندام تھے جو اہل, اہل غیرت تھے جو دین, کی دین کے دین کی حفاظت کرنا چاہتے تھے وہ لفظبراندام تو کیا ہوتا ہے اور جو اس کے دائی تھے وہ وہ بھی متفکر تھے ایک عالم کی غیرت نے ایک عالم کی استقامت نے سپنے کا خاتمہ کر دیا پھر میں کسی چیز کا ذکر کرتا ہوں تاتاریوں کے جب حملہ ہوا تاتاریوں हमले का کا آپ اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تاتاری چین سے نکلے اور وہ چینی ترکستان میں اور مشرقی ایشیا میں پھیل گئے یہ ترکستانی جو آج روس کے ماتحت تھے پہلے اس میں پھیل گئے اور سبر قند بخارا ان کے ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان کا نشانہ بنا لیکن ان کے فتنے کی ہولناکی کا یہ حال تھا کہ یورپین ورثوں نے لکھا ہے کہ کے ساحل پر مچھلی کا شکار کرنے والے مچھرے جن کا ذریعہ معاش یہی تماہی گیری تھی وہ کئی ہفتے تک تاتاریوں کے ڈر سے نہیں نکلے तातारी تعطاری یہاں نہ آ جائیں جو دنیا کے نقشے پر نظر رکھتے ہیں جغرافیے سے واقف ہیں کہاں یہ چین کہاں یہ ترکستان یہ ایشیا کا یہ مشرقی مشرقی کنارا اور کہاں انگلستان کا وہ ساحل لیکن ایسی ہولناکی تھی ایسی دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ وہ ہمت نہیں کرتے تھے اور پھر اس زمانے کی ایک یہ آج تک عربی کتابوں میں محفوظ چلی آ رہی فلاں وصب ہر بات مان لینا ہر ممکن وقوع واقعہ پیش آ سکتا ہے کوئی تم سے کہے کیسے ہی کیسی سچا آدمی کہے کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی اس پر یقین نہ کرنا تا تاری کھانے والے ہیں ہی نہیں تاتاری اور شکست ناممکن ہے دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی وہ تاتاری اور جن کا حال یہ تھا کہ ایک عورت چلی جاتی تھی سینکڑوں کے مجمے میں اور مارنا شروع کرتی تھی لوگ گردنیں جھکا دیتے تھے پھر ان میں سے کوئی پکار کا کہتا رہے یہ تو عورت ہے یہ تو خاتون ہی ہے تب لوگوں کو کچھ سمجھتے اور یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات ایک تا ایک مسلمان کے پاس سے گزرا مسلمان زمانے کے سپہ گری سے واقف ہوتے تھے ہمارے آپ کی طرح نہیں تھے وہ اسلحہ بھی رکھتے تھے وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے تھے ایک تاتاری ایک مسلمان کے پاس سے گزرا اس سے کیا دیکھو بھائی میرے پاس اس وقت تلوار نہیں اتفاق سے کوئی چھری چاقو نہیں ہے تم اس پتھر پر سر رکھ کر لے جاؤ میں لے کر آتا ہوں تو میں ذبح کروں گا مارخوں نے لکھا ہے کہ وہ اسی طرح سے دم بخود پڑا رہتا تھا حرکت نہیں کرتا تھا اپنے قتل کے انتظار میں یعنی بھاگ سکتا تھا کہیں منہ چھپا سکتا تھا درخت میں چڑھ سکتا تھا ہمت نہیں تھی یہ حالت تھی تاتاریوں کی کہ وہ ناقابل شکست سمجھ جاتے تھے اور یہ سمجھا جاتا کہ اب اسلام اسلام میں کوئی مستقبل نہیں ہے آنل نے اپنی تاریخ میں پیشنگ آج اسلام میں صاف لکھا ہے کہ کوئی دور سے دور کی پیشنگوئی بھی ایسی نہیں ناقابل قیاس سے ناقابل قیاس بات بھی اس سے بڑھ کر نہیں تھی کہ تاتاری مسلمان ہو جائیں گے سب کچھ ہو سکتے تھے مسلمان نہیں ہو سکتے تھے مسلمانوں کے نزدیک ایسے ذلیل تھے کہ اس وقت کی جو تصویریں ملی ہیں اور جو ماسکو اور لین گراٹ کے طوفانوں میں محفوظ ہیں ان میں دکھایا گیا ہے کہ گھوڑے کی دم سے ایک مسلمان کی داڑھی بندھی ہوئی ہے ایک مسلمان عالم کی داڑھی بندھی ہوئی ہے اور وہ چلا جا رہا ہے کہ گھوڑے کو بھگاتا ہوا اور وہ مسلمان اس کے ساتھ جا رہا ہے اس کا کام تمام ہو گیا یہ تصویریں ملی ہیں تو آرڈن نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی پیشین گوئی کی جا سکتی تھی اس کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ تا تاری اسلام قبول کریں گے یہاں تک اس نے لکھا ہے کہ اگر کچھ قیاس کیا جا کہا کہا جا سکتا تھا تو اتنا کہ تا عیسائی ہو جائیں گے اس لیے کہ ان کے محلوں میں ان کے محل سراؤں میں مسیحی بیگمات تھیں جو حسین و جمیل بھی ہوتی ہیں جن کو فرنگستان سے کہیں سے لائے تھے تو اگر وہ دین قبول کرتے تو عام طور پر اپنی بیویوں کے اثر سے اور حرمسراؤں کے اثر سے لوگ دین میں بدل دیتے ہیں اور اور اپنا تمدن بدل دیتے ہیں سب کچھ بدل دیتے ہیں اس نے کہا کہ لیکن اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کریں گے میں زیادہ تفصیلات پہ نہیں جا سکتا لیکن تاریخ نے شہادت دی اور جیسا کہ نے لکھا ہے کہ اسلام اپنے خاکستر سے بلند ہوا اسلام کی اسلام جو خاکستر کے نیچے تھا یعنی بجھ کر جل کر وہ بجھ کر راگ کے نیچے ہو گیا تھا اس نے سر نکالا سر اٹھایا اور اس نے تاتاریوں کو مسلمان کر لیا اور فاتح تاتاری اسلام کے مفتو بن گئے اور مفتو مسلمانوں نے تاتاری فاتحوں کو اسلام میں کلمہ پڑھایا اسلام حلقہ بگوش بنایا یہ کس کا کام تھا یہ صوفیہ اکرام کام تھا یہ ابا عظیمت مسلمان وزرا کا کام تھا اور دائین دائین اسلام کام تھا جو خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے اور تاتاریوں کو تبلیعت اسلام کرتے تھے میں صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی عبرت کا واقعہ ہے کہ ایران میں تعتاریوں کی جو شاخ تھی وہ تغلق تیمور اس کا ولی ولید تھا ولی ولیہدِ سلطنت تھا اور یہ تاتاریوں کے ایک شاخ بغدہ عراق میں تھی ایک بہت بڑی شاخ ایران میں تھی جو ایران اور ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی تغلق تیمور شکار کے لیے نکلا تو شکاریوں میں کچھ توہمات ہوتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں شکار کھیلتے ہیں ان میں سے ایک تباہم یہ تھا کہ ایرانی نہ آنے پائے ہماری شکار شکار میں ایرانی نہ آنے پائے انہیں شکار نہیں ملے گا ہم جب شکار کھیلنے نکلتے تو ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ چھری کا کوئی نام نہ لے چاقو کوئی نام نہ لے انہیں شکار نہیں ملے گا یہ سب بالکل ویسی باتیں تھیں لیکن تھی جمعرات کو شکار نہیں ملے گا اور کئی ایسے کئی ایسی چیزیں تھیں تو ان تاتاریوں یہ تھا کہ ایرانی سب سے زیادہ ذلیل ہوتے ہیں اور منحوس ہوتے ہیں اگر ایرانی کہیں سے آ گیا تو شکار نہیں ملے گا کہ اللہ کچھ اور کرنا مقصود تھا کچھ اور دکھانا تھا شیخ جمال الدین ایرانی کہیں جا رہے تھے کہ بادشاہ کے شکارگاہ گاہ شہزادے کے شکار راستے میں پڑ رہی تھی ان کو خبر نہیں تھی ماں اتفاق سے کوئی پہرا نہیں تھا پہرے دار بھی کہیں کھانے پینے کے لیے ہٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں کفلت برتن آج بھی یہ ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا تھا وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا وہ اندر آ گئے بڑھتے چلے آئے یہاں تک کہ وہ جگہ پہنچے یہاں پہرے دار کون ایرانی کہاں پکڑا اور شہزادے کے پاس لے گیا کہ دیکھیے ایک ایرانی ایک بد نصیب ایرانی یہاں آ گیا اور شہزادے کو سخت اس کو تیش آیا کہ ساری محنت برباد ہوئی سب پر پانی پھر گیا سارے انتظامات پر یہ منحوس کہاں سے یہاں یہاں آ پڑا اور اب شکار نہیں ملے گا کتا اس کے پاستا وہی کرتا تھا اس زمانے کو ہمارا بادشاہوں کے پاس یہ واقعہ آرن نے بھی لکھا ہے پریچنگ آف اسلام میں اور اس سے زیادہ بہتر انداز میں ترکی اور فارسی کتابوں میں ہے جس سے میں نے افز کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو ہماری فارسی کتابوں میں ہے قدیم کہ کتا پاس تھا تو اسے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے کہا کہ تم اچھے ہو کہ یہ کتا اچھا ہے اور نہایت اطمینان سے جواب دیا اب بالکل الہامی جب اللہ نے ان کے دل میں ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیا مطلب ابھی فیصلہ نہیں سکتا یہ کتا ہے تم انسان ہو تم ایرانی ہو کہو یا تو یہ کہو کہ میں افضل ہوں میں بہتر ہوں مطلب یہ کہ تلوار تیار ہے گردن اڑا دینے کے لیے یا یہ کہو کہ شہزادے کتا میں مجھ سے بہتر میں بھلا شہزادے کتے کو کے مرتبے کو کیا پا سکتا ہوں انہوں نے کہا نہیں میں ابھی نہیں کہہ سکتا کب کہو گے کہ اگر ایمان پر میرا خاتمہ ہوا تو میں افضل ہوں اگر ایمان پر میرا خاتمہ نہ ہوا تو یہ کتا افضل ہے بس یہ بات اس کے دل پر ایک چوٹ لگی کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو یہ کہ اپنے خالق کو پہچانے اس دنیا کے پیدا کرنے والے کو جانے کا اللہ تعالی کیا جانا ہے اور حساب دینا ہے اس نے سنا ہونے والی بات بس اس کے دل پر ایک اثر ہوا اس نے کہا اچھا اس وقت تو آپ چلے جائیے اشارہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن اگر آپ یہ سنیں کہ تغلق تیمور جانشین ہو گیا اور اس کی تاج پوشی ہو گئی تو مجھ سے ملیے گا ضرور وہ چلے گئے اب وہ دن گرنے لگے کہ کب وہ وقت وہ مبارک گھڑی آتی ہے کہ تغلق تیمور بادشاہ ہوتا ہے اور میں اس کے پاس جاتا ہوں اور دل پر اس کے اثر ضرور ہو گیا ہے ایمان کا اس کے دل میں اس ایمان کی قیمت پیدا ہو گئی ہے میں اس کی اور تشہیر کروں گا اور کلمہ پڑھاؤں گا لیکن ان کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے فرضن میرے فرزن میں میری قسمت میں نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی سعادت حاصل کروں شاید خدا نہیں یہ سعادت تمہارے قسمت میں لکھی ہو دیکھو جب سننا کہ تغلق تیمور بادشاہ ہوا اس کی تاج پوشی ہو گئی تو جانا اور میری بات یاد دلانا چنانچہ وہ وقت آیا اللہ کو منظور تھا وہ وقت آیا تو وہ گئے اب ان کو وہاں کون جانے دیتا جیسے کپڑے ان کے اور, اور پھر ایرانی اور باہر کے وہ باہر انہوں نے ایک درخت کے نیچے مسلح بچھا لیا اور وہاں نماز پڑھنے لگے اذان دینے لگے فجر کی اذان جب انہوں نے اندیت ہو اللہ کو منظور تھا شہزادے کی آنکھ کھل گئی حالانکہ کیوں کیسی گہری نہیں سوتے ہیں شہزادے اور کس کن محل سراؤں میں اور اور کس کن حفاظتوں میں مگر اللہ کچھ اور منظور یہ کیا آواز یہ صدیب ہنگام کیا ہے یہ کون سدا لگاتا ان کا ایک مضحوب تو شخص ہے دیوانہ سا آدمی ہے وہ ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے ہوئے کچھ پڑھتا ہے جھکتا ہے اٹھتا ہے اور یہ آواز دیتا ہے اس کو بلاؤ بلایا کہ تم کیا کہتے ہو تم کون ہو ان کا آپ کو شاید یاد ہو کہ شیخ جمال الدین ایک مرتبہ آپ کی شکار میں آ تھے اور آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ تم بہتر ہو کتا بہتر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں نئے کتا مجھ سے افضل ہے تو میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا یہ اس کا فیصلہ ہو گیا ایک وقت اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی وقت کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وزیر اعظم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے تو فیصلہ کر لیا میں اسلام قبول کرتا ہوں تو اپنے متعلق سوچو اس نے کہا کہ جہاں پناہ میں تو بہت عرصے سے مسلمان ہوں میں ایران گیا تھا میں بہت عرصے سے مسلمان ہوں آپ کے ڈر سے نہیں ظاہر کرتا تھا بس جب بادشاہ ہو وزیر اعظم مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کہ جس طرح لڑی ٹوٹتی ہے جس طرح کوئی بند ٹوٹ جاتا ہے سیلاب آتا ہے اس طرح سے پوری کی پوری تیموری شاخ نے جو ایران اور ترکستان میں سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ یہ حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے تین قوموں نے منحص القوم اسلام قبول کیا ہے پہلے عرب کہ عرب کلیتن کل سو فیصدی مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد یہ تاتاری اور ترک عثمانی ترک انہوں نے منحص القوم اسلام قبول کیا پھر کوئی ان میں کافر نہیں رہا یا پھر افغانی تو پوری تا یہ تاتاری شاہ مسلمان ہوئی اور عراق کی تاتاری شاہ وہاں کی ب... ایک مسلمان ایک مس... نیک ایک سالے اور ایک نہایت ہوشمند مسلمان وزیر اعظم جو تھے ان کی کوشش سے مسلمان پوری تاتاری شاہ مسلمان ہو گئی اور اقبال کا یہ شعر کہ ہے ام... ام... کیا آج بھی تاطار ہے ایاں آج بھی تا کے افسانے سے ہے ایاں آج بھی تا کے افسانے سے پاش بامل گئے قابل کو صنم خانے سے حیاں آج بھی تا تار کے افسانے سے پاس بامل گئے کعبے کو صنم خانے سے یہ کس نے کیا یہ اس وقت دائان اسلام کی عظیمت نے ان کے توکل عل اللہ نے ان کے اس فیصلے نے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہم تاتاریوں کے رحم و کرم پر رہیں اور تا تاری اسلام کی دولت سے محروم رہیں اور ہماری جان کے صرف امان ہو اور ہم کھاتے پیتے رہیں اور, اور یہ ہم پر حکومت کریں اور یہ کافر دنیا سے جائیں یہ چند باخدا اہل دل جن میں سے ایک صرف ایک کا میں نے نام لیا ہے ایسے اور لیکن تاتاریوں کو جن لوگوں نے اسلام پر آمادہ کیا اور جن کی وجہ سے وہ اسلام لائے ان کا اخلاص اتنا بڑھا ہوا تھا کہ ان کے نام بھی تاریخ میں محفوظ نہیں رہے انہوں نے اپنے ناموں کو چھپایا یہ آخری درجے کا اخلاص تھا یہ تین واقعے جو عظیمت اور وہی غیرت صدیقی کیونقص الدین والا ہی اللہ کے ایک دو چار دس بندوں نے اس زمانے میں جن کی تعداد یقیناً آج ہمارے فضلۂ مدارس سے اور ہمارے چھوٹی کے علماء سے کہیں کم تھی یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اور دس کی نسبت تھی بلکہ ایک اور سو کی نسبت ہوگی تعداد میں اور زبانوں کے جاننے میں اور تفہیم کے طریقوں میں ماہر ہونے میں اور نشر و کے بسائر کے مہیا ہونے میں اور ایک کتب خانے کی موجودگی و فراہمی میں کوئی نسبت نہیں تھی ان اللہ کے بندوں کو آج کے وہ فضلۂ مدارس سے اگر انہوں نے تاتاری جیسی قوم کو جنہوں نے جنہوں نے عالم اسلام کو عالم اسلام پامال کر کے تحس نہس کر کے رکھ دیا تھا اور عالم شہر کے شہر ایسے ایسے شہر قارن جیسا شہر اور نشاب اور سمر کن جیسا شہر کھنڈر بنا کر کے رکھ دیے تو قبرستان ہو گئے تھے اور انسانوں کے سروں کے مینارے بنا دیے تھے انہوں نے کہ پورے پورے مینارے کھڑے تھے صرف سنی سر ان کو جن لوگوں نے اسلام پر اسلام کی تبلیغ کی اور ان کو مسلمان بنایا ان کے تعداد ان کے وسائل ان کے اثرات اور ان کی مدد کرنے والی چیزیں اور آج کے زمانے میں جو آزادی آزادی کے جو سہولت حاصل ہے آج ہر ایک کو اپنی بات کہنے کی جو آزادی ہے اور آج دوسرے کو مشورہ دینے کی جو ادادی وہ اس وقت بالکل نہیں تھی خاص طور پر جب کہ مسلمان اس درجے مغلوب اور بے بس ہو گئے تھے یہ تیسری مثال چوتھی مثال وہ حضرت مجدد الفستانی احمد اللہ علیہ کی ہے کہ وہ ایک اکیلے ہندوستان میں ان کے دل پر چوٹ لگی جب اکبر کو یہ پٹی پڑھائی گئی ایران کے ملحدوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ ہر مذہب کی عمر ایک ایک ہزار برس ہوئی ہے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے دین اسلام کی عمر بھی ایک ہی ہزار برس ہوگی یہی خدا کے یہاں کا قانون ہے وہ ایک ہزار برس گزر گئے اب ضرورت ہے کہ نبی امی کی جگہ شہنشاہ امی لے اور وہ اب قیادت کرے اب وہ مس... امت اسلامیہ کی قیادت کرے نئے عہد کی قیادت کرے اور وہ ایک نیا فکر دے نیا مذہب دے نیا قانون دے اکبر خود نا ان پڑھ تھا اور وہ مناظرے وغیرہ اس کے دربار میں مترد تفصیل میں نہیں جانا نہیں چاہتا کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں اکبر نے اس بات کو مان لیا اور اس کا وہ دائی علم بدار ایسا بن گیا کہ مسلمانوں پر عرصۂ حیات تنگ ہو گیا مسلمانوں یعنی ہر ہر طرح کی سہولت تھی خنزیر کی خنجیر کا گوشت عام تھا یعنی وہ لے سکتا تھا لیکن لحم بقر کا کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اس کی سزا اکثر اوقات موت ہوتی تھی اسی طریقے سے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے دربار میں کوئی حضور ص رسم کا نام نہیں رکھ سکتا تھا اس کے چہرے بھی شکن آ جاتی پیشانی بھی شکن آ جاتی تھی اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام محمد بتائے صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد بتائے اس درجے اس کی اسلام سے نفرت بڑھ گئی تھی اور میں آخری درجے کہاں تک تفصیل کروں حضرت مجد السانی کے ایک مکتوب کی دو سطریں آپ کو سناتا ہوں وا بتا وا حضرت واہ حسن و محمد الرسول اللہ محبوب رب العالمین اطباء و ذلی الخاراً وہ دشمن و باعزت و اعتبار ہائے افسوس مر جانے کی بات ہے دو اور غیرت میں دھس جانے کی بات ہے کہ محمد الرسول رسلم محبوب رب العالمین ہیں ان کے پیروں ان کے ماننے والے ان کے راستے پر چلنے والے ذہیل الخار ہیں اور ان کے دشمن با اس وقت ب اقتدار پر ہیں اکبر نے طے کر دیا کہ اس پورے ملک کا اس پورے تہذیب بر اعظم کا رخ برہمنیت کے طرف وہ پورے طور پر کر دے گا اور ویسے تعدیان کو یہاں کا دین بنائے گا اور اس میں ویدان تہذیب ویدان فلسفہ رائج ہوگا اور وہ اس ملک کی خود پرانی تہذیب جو بالکل مردہ ہو چکی ہے پھر اثر و زندہ ہوگی اس کو دنیا کے ذہین ترین انسان اس کی مدد کے لیے اس کو مل گئے الفضل فیضی کے نام آپ نے سنا ہوگا بڑے عبقری جینیس انسان تھے اور پھر اس کے ساتھ پھر جو की کی طاقت تھی اور سپاہ کی طاقت لیکن اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ عظم کرتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ دین نہیں چلے گا یہ کتنا باقی نہیں رہے گا اور اس نے دربار اکبری کے بڑے بڑے جو اساتین تھے ارکان سلطنت سے ان سے خطو کتابیں شروع کی اور ان کے روابط پیدا کیے اور عام معاشرے میں خیال پیدا کیا اکبر کثر طبعی وقت آ گیا آگے بعض معلق کہتے ہیں کہ اخیر میں اس کے خیالات بدل گئے تھے اس نے سریاسین پڑھوائی اور ایسا کہ بابر کپر پوتا اور انہیں مغلوں کا خون جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک فتح کیے تھے ان میں غیرت تھی کوئی تعجب نہیں کہ اس خیال وہ کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا لیکن اکبر کا انتقال ہوا اکبر کے بعد جہانگیر آیا جہانگیر کے بعد اور یہ خالص مجد دلچسانی کا کارنامہ تھا میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں بات پھر لمبی ہو گئی کہ کانگڑے کا قلعہ فتح ہوا جو پوری اسلامی تاریخ میں کبھی فتح نہیں ہوا تھا محمود غز سے لے کر پہلے فاتح سے لے کر عربوں سے لے کر کے اور جہانگیر تک کانگڑے کا قلعہ صرف ایسا تھا کہ جو قلم رو اسلام میں اسلامی سلطنت شامل نہیں ہوا جہانگیر نے اس کو بار بار فتح کرنے کی کوشش کی بڑے بڑے مسلمان فاتح یہ جو زمانے میں خانۂ اعظم کہلاتے تھے خانہ خانہ کہلاتے تھے بھیجے لیکن اس کے ہاتھ سے فتح نہیں ہوا آخر میں ایک راجپوت سب سالار کے ہاتھ سے وہ فتح ہوا تاریخ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب جہانگیر اس قلعے میں گیا تو اس نے دو حکم پہلے سب سے پہلے نافذ کیے اس سے آپ اس انقلاب کا اندازہ کریں جو اکبر اور جہانگیر میں جو جو فاصلہ ہو گیا تو اس فاصلے کو آپ ناپ سکتے ہیں اس نے کہا سب سے پہلے یہاں مسجد بنائی جائے دوسرے یہاں گائے ذبح کی جائے اب آپ کار کیجئے کہ ایک راجپور جرنل کے ہاتھ سے قلا ہوتا ہے تو کم سے کم احسان مندی کا تقاضا یہ تھا کہ اگر یہ کام کرنا تھا تو اس کے سامنے نہ ہو اس کے علم میں نہ آئے بعد میں ہوتا رہے گا لیکن اب اس کے اندر وہ ایمانی غیرت آ تھی کہ وہ ایک منٹ کی تاخیر کو برداشت نہیں کر سکتا تھا یہ فیض تھا مجھے دلفسانی کا جس جن کو اس نے تکلیف دی کہ میرے ساتھ آپ لشکر میں رہیں مجھے فیض پہنچے گا آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزاریں چنانچہ ان کے مقصوبات میں ذکر ہے تراوی پڑھنے کا ذکر ہے رات کو پران پڑھنے کا ذکر ہے اور بادشاہ پر اثرات پڑھنے کا بھی ذکر ہے تدریجی طور پر یہاں تک کہ بادشاہ ان کا معتقد ہوا اور اس کے اندر اتنا بڑا انقلاب پھر بادشاہ جہانگیر کے بعد جہاں آیا وہ شاہجہاں کہ جب وہ تختِ تاؤس اور بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ فرعون ایک صفی ایک ناسمجھ اور سبک سبک سر اور اوچھا آدمی تھا کہ آبنوس کے تخت پر بیٹھا اور خدائی کا دعویٰ کیا میں رسول اللہ کی امت کا ایک فرد ہوں رسول اللہ کو امتی ہوں اتر کر اسے سجدہ کیا اس نے شکرانے کی نماز پڑھی اور کہا کہ میں مسلمان ہوں یہ شاہ جہاں تھا پھر شاہ جہاں کے بعد کون آیا محی الدین اورنگزیب آئے جن کو کہ ہمارے بعض اچھے بہت باخبر اور بڑی وسیع المطالع عرب مؤرخین اور ادیبوں نے سازش الخلفاء الراشدین کا خطاب دیا ہے شیخ علی تن بار بار لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چھٹا خلیفہ راشد کہلا سکتا ہے تو مرد عبدالعزیز کے بعد تو اورنگ زیب عالمگیر یہ سب کس کا فیض تھا یہ مجھے دلسانی کا فیض تھا اور دراصل کس کا فیض تھا غیرت ایمانی کا فیض تھا اور عظیمت عظیمت مردانہ کا فیض تھا اور اسے قوت ایمانی کا فیض تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے امت کا رشتہ دین سے منقطع ہو ملت کا رشتہ دین سے منقطع ہو وہ اپنی اپنے شریعت سے شریعت پر عمل کرنے سے مجبور کر مجبور کر دی جائے وہ اس کا قائلی قانون وہ اپنے عائلی شرعی آئلی قانون پر عمل نہ کر سکے وہ میراث کو شرعی طریقے پر تقسیم نہ کر سکے وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دے سکے وہ ان کو اپنے دین کے دین کے شاعر کا پابند نہ بنا سکے نماز روزے کا پابند نہ بنا سکے ان کے عقائد کو اسلام کے مطابق نہ بنا سکے وہ دینی طور پر بھی ارتداد کا راستہ اختیار کر لیں اور معاشرتی طور پر تہذیبی طور پر بھی اور ثقافتی طور پر بھی یہ آج اس کی ضرورت ہے اور مدعا اصل ساری باتیں آپ آج بھی آپ نے سنی بڑی اچھی اچھی مؤثر تقریبیں سنی مضمون سنا آپ نے اور کل بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ پرسوں بھی سنیں گے جو رہیں گے لیکن میں ایک نقطے کی بات اور ہزار باتوں کی بات ایک کہتا ہوں جس کو آپ لے کر جائیے کہ ایون قصد دین آج یہ ملت اسلامیہ بحثیت ملت کے اور مدارس بحیثیت ایک مجموعے مدارس کے ایک مکتبی خیال کے اور ایک ایک پوری نو اور جنس کے اور پھر الگ الگ ہر مدرسہ اور الگ الگ مدرسے کا فاضل جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا ہے اس کے لیے جو چیز جو چیز حالات میں تغیر پیدا کر سکتی ہے میں آپ کو ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ایک دنیا کا ایک جہاں گرد اور جہاں بھی انسان کی حیثیت سے جو کم ملک اس کے اس کے معائنے سے اور اس کے اس کے ذاتی باقیت سے خارج ہوں میں اور پھر مختلف مذہبوں کے اور مختلف مکاتب خیال کے اور دانشوروں کی کتابیں پڑھنے والے انسان میں آپ سے کہتا ہوں صرف میں ایمان بالغیب کے طور پر نہیں ایمان بالغیب تو اصل ہے لیکن میں بالکل فکری طور پر اور عملی طور پر اور ذہنی طور مطمئن ہوں کہ صرف اگر کوئی چیز یہاں صورتحال میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے تو ایون قص الدین ایون کا جذبہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم اتنے فضلہ اس ملک میں موجود ہوں اتنے مدارس ملک موجود وہاں اردو مٹ جائے وہاں یہ معلوم نہ ہو کہ اسلام مسلمان کس طرح زندگی گزارتا ہے وہاں جو مسلمانوں کے تہذیب کے خصوصیات تھی پردہ تھا حیا اور عفت تھی اور بڑوں کا ادب تھا اور انسان کا احترام تھا اور وہ خدا پرستی تھی زر پرستی کے بجائے خدا پرستی تھی وہ ملت ایسی ہو جائے کہ نہ اس کے ممیز عقائد امتیازی عقائد نہ اس کی امتیازی تہذیب نہ اس کی امتیازی معاشرت نہ اس کی امتیازی ثقافت حال یہ ہو جائے کہ نواسے اور پوتے اپنے نانا اور دادا کو نہیں بلکہ بیٹے اپنے والدین کو ہندی میں اور انگریزی میں خط لکھنے پر مجبور ہوں اس کے کہ وہ اردو ان کو اردو نہیں پڑھائی گئی اتنی بڑی ملت اتنی تعداد میں فضلہ اتنی تعداد के کے ہوتے ہوئے اس ملک سے اردو مٹ جائے یہ ایک چیزاں ہوگی ایک پہلی ہوگی آئندہ کے مؤخین کے لیے میں جو جس کا جس کو بوجھ نہیں سکیں گے اور اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکیں گے کہ کس نے یہ اردو زبان مٹائی کیا یہ حکومت مٹا سک حکومت مٹا سکتی ہے جب تک کہ خود اس کے ساتھ انسانوں کی انسانوں کا فیصلہ انسانوں کی نظامندی اور انسانوں کا اس کو تسلیم کر لینا یا اس کے سامنے سپر ڈال دینا نہ ہو تو میں ساری ذمہ داری اس وقت ملت اسلامیہ پہ ڈالتا ہوں اور فضلاء مدارس پر ڈالتا ہوں خصوصیت کے ساتھ اور ان لوگ جن کو اللہ نے دین کی دولت دی ہے کہ اگر اس ملک میں دین کا کوئی شعبہ کوئی شعبہ اگر خدا خواستہ وہ زوال کا کہ نظر ہوا وہ اس کا انقلاب کا نظر ہوا تو اس کی اس کی ذمہ داری میں باوجود اس کے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اور جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ بڑے سے بڑے لوگوں سلاطین کے سامنے بھی الحمد جن سلاطین سے مجھے ملنا ہوا ان کے ان سے میں نے بالکل برابر کسی گفتگو کی لیکن میں انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ میں اس کی ذمہ داری حکومت پر نہیں اس ملت پر ڈالتا ہوں ان فضلۂ مدارس پر ڈالتا ہوں جن کے اندر ایونقص الدین وانا حیون کی غیرت نہیں ہے اور یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیسے یہاں دینی اقتدار تہذیبی اقتدار معاشرتی ارتداد اور ثقافتی خمگیر، ثقافتی ارتداد آ سکتا ہے کہ سارا ہمارے بزرگوں کا جو اندوختہ جو ذخیرہ کارنامہ ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی کے بعد سب سے بڑا دین کا ذخیرہ اور سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں اور دین کی تشریحات اور واستو کی جن کی عربی بھی مثال ڈھونڈنے سے ملے گی بے شک وہ عربی عربی ایک وہ قرآن و حدیث کی زبان ہے اور رسول اللہ کی زبان ہے صاحب کرام لیکن ایسا ہے کہ ہاں ہندوستان کے عالموں نے عربی میں ایسی کتابیں لکھی ہیں جن کی مثال عرب ملکوں میں نہیں ملتی یہ تو میں صابع کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وجہت اللہ البالغہ کی مثال باہر نہیں ہے اور ایسی کت اور کتنی کتابیں ہیں کہ نام لینا اس وقت وہ مشکل ہے اور بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں لیکن اس کے بعد اردو میں جو ذخیرہ ہے جو ذخیرہ ہے حدیث کے تشریحات کا ذخیرہ ہے سیرت نبوی پر کتابوں کا علم کلام پر کتابوں کا اور دینیات کی کتابوں کا اور تاریخ کا یہ کسی زبان و تک فارسی میں بھی نہیں یہ سب ذمہ داری آپ کی ہے اور بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے آپ کے اندر کسی درجے میں کسی نسبت کے ساتھ کم سے کم درجے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق عظی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غیرت کا جس نے دین کو بچا لیا اور آج ہم سب اسی دین اسی دین کے سائے میں ہیں اسی دین کو پکڑے ہوئے جو اب صدیق کے اس عظیمت کا اور اس غیرت ایمانی کا نتیجہ تھا ہمارے اندر کسی درجے میں یہ بات پیدا ہو ہر مسئلہ ہر مسئلہ ہر ہر مسئلہ حل ہے ہر مشکل آسان ہے ہر ناممکن بات ممکن ہے کوئی چیز بھی یہاں بڑی سی بڑی طاقت یہاں کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کے اندر یہ غلط پیدا ہو جائے ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ پڑھائیں دین اپنے بچوں کو کیوں اردو نہ سکھائیں ہم نے بچوں کو پہلے دین, دین دین کے عقائد بتائیں گے ان کو مسلمان بنائیں گے پیغمبروں کے حالات سے آشنا کریں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو واقف کرائیں گے ان کو کلمہ سکھائیں گے ان کو نماز نماز سکھائیں گے اور اس کے با... اگر اس کے بعد ان خو... ان کے اس میں کیریئر میں فرق آتا ہو آئے سو بار آئے لیکن ہم یہ خطرہ بول نہیں لے سکتے کہ ہمارے گھر کے بچے رسمانہ مفتی عبدالرعزیز صاحب نے کہا کہ باپ تہجد گزار اور ذاکر شاغل اور بیٹا یا پوتا وہ فرشتوں کا منکر وہ آسمانوں کا منکر وہ معراج کا منکر یہ ہو رہا ہے انہوں نے ایک گھر کی مثال دی سینکڑوں گھر اس وقت مسلمانوں میں ایسے ہوں گے کہ جہاں ایک نسل تہجد گزار و بلی صفت ہے اور میں نے جیسے کہ بڑے بڑے تبدیلی اجتماع میں کہا اور پھر کہتا ہوں اور اس لیے کہتا ہوں کہ بات سچی ہے اور جگہ کہیں جا سکتی ہے کہ اگر آپ کی موجودہ نسل پوری کی پوری بلی بن جائے میں نے یہ کہتا کہ تحجد گزار بن جائے میں نے یہ کہتا کہ آپ دو دو چار چار حج کر آئے نہیں بلی بن جائے صحیح معنیٰ میں تب بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے بچوں کو کسی درجے میں مسلمان نہ بنا لے اور اس کا اطمینان نہ کر لے کہ آپ کے بعد وہ جیسے حضی یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اور لکھنؤ کے اسی دینی تعلیمی کمیشن کا اختتام میری تقریر پر ہوا اور شاید اس وقت کا اجلاس میری تقریر پر ختم ہو وہاں میں نے دیہات کے اس عائد مجمعے کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھا میں نے کہا یہ کیا لے کر جائیں گے یہ تجاویز جو قانونی زبان میں لکھی گئی ہیں اور پڑھی گئی ہیں اور یہ قانونی نقطہ آفرینیاں اور یہ اس کے اس کے مباحثے یہ کہیں کہ سمجھ میں آئیں گے یہ کیا کہیں گے اپنے گھر میں جا کر ہم کیا سن کر آئیں میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور یہ اس میں اتفاق ہے تو مانا مفتی عبدالعزیز صاحب نے اس آیت سے پہلے کی آیت پڑھی تھی ہم نے اس کے بعد کی آیت پڑھتا ہوں اعدب اللہ شیطان نظیم ہم کم تم شہداء حضر یعقوب الموت و اسقاعل بنی ہے ماتعبدون بادی خالون اللہ کا ولا ابائے کا ابراہیم و اسماعیل اب صاخلہ کہتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پوتوں نواسوں اور میں جو اس وقت کی عمریں ہوتی تھیں برکت ہوتی تھی نسل میں اس کے بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ پر پوتے بھی ہوں گے اور پر نوازے بھی ہوں گے سب کو جمع کیا اور یہ کون ہے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی نہیں آنکھ بھی اچھا نہیں کھولی تھی کہ اللہ کا نام ان کے کان میں پڑا تھا جنہوں نے اللہ کے نام اور اللہ کی توحید اللہ کی محدانیت کے ثواب میں گھر میں کچھ سنا نہیں تھا جنہوں کی جنہوں نے بلوق سے پہلے سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہوں گے یہ پورے پورے وصوخ سے کہا جا سکتا ہے جنہوں نے سبائے پیغمبروں کے قصوں کے سن ابراہیم کے بنائے کعبہ کے عذبِ اسماعیل کے قصے کے اور آتش روڈ میں کود کو جانے کے قصے کے اور اس کے گلگلزار بن جانے کے قصے کے اور شرک کا انکار کرنے کے اور کفرنہ بداب النابۂ بداۃ البغاؤ بد الطاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃب بدلطلباؤ ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی اور آ گئی انہوں نے مشقین سے کہا کہ ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم ان کے ہی ممکن ان کے تم بڑے قائل ہو جن کی پرستش کرتے ہو جنہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں سنا تھا ان سے یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ ہے غیرت ایمانی یہ ہے غیرت نبوی پیغمبرانہ غیرت پیغمبرانہ جذبہ کہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں پوتوں نواسوں میری پیٹھ قبر سے نہیں لگے گی میں دنیا میں اطمینان سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ نہ سن لو یہ نہ بتا دو تم مجھے اطمینان نہ دلا دو کہ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو میں نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید میں نہیں قرآن مجید نے اتنا غبارہ نہیں کیا کہ ان کے سوال اور ان کے جواب کے درمیان کوئی چیز بھی حائل ہو اس لیے کہ غیرت خداوندی کے خلاف جب انہوں نے کہا کہ ماں تاب فوراً قرآن نقل کیا کہ نام ادولہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے درمیان کوئی گفتگو ہو سکتی ہے وہ کیا ہوگی کہ ابا جان دادا جان نانا جان ہم یہ بات ہی پوچھنے کی ہے ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں ہمیں آپ نے سکھایا کیا ہمیں آپ نے پڑھایا کیا اور ہم دیکھا کیا اس گھر میں سوائے خدا واحد کے میں دیکھا کیا آپ ہم سے پوچھتے لیکن عشق تو ہزار بدگمانی یعقوب علیہ السلام کو قرار نہیں آج یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے کتنے ہیں آپ میں سے جو انبادی انہوں نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا ہے اردو نے پوچھیے اور اپنے اپنے زبانوں میں پوچھئے اور اشاروں سے پوچھئے اور اس کے سن کے مطابق پوچھئے لیکن کیا آپ آپ کبھی اس کی ضرورت آپ, آپ نے سمجھی یا سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری بات جو ایک مسلمان کو اس دنیا میں جانے سے پہلے ہم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے اور جس کو وہ سننا چاہتا ہے وہ یہ ہے اور جس کو وہ معلوم کرنا چاہتا ہے وہ اطمینان ہے کہ میرے بعد میری اولاد وہ خدائے باہر کی پرستار ہوگی اور وہ اسی دین دین اسی دین آخر دین خاتم اور دین افضل و اشرف اسلام ام ان دین اِن السلام اللہ تعالیٰ کیا معتبر دین صرف اسلام ہے اس دین کی پابند ہوگی بس اس سارے کا مل میں سمجھتا ہوں حاصل یہ ہے اور اس کی کامیابی کا راز کامیابی کا کی علامت یہ ہے کہ آپ اور کچھ سمجھیں نہ سمجھے بڑی لمبی داستان اس میں اگر کسی کسی مدرسے قابل احترام مدرسے کے کسی ذمہ دار کوئی اس سے نسبت رکھنے والے کو اگر ذرا بھی اس کا احساس ہوا کہ ذرا بعض الفاظ کچھ حد سے بڑھ گئے اور ان, ان ان مدرسوں کا ان مدرسوں کے تعلقات کا اظہار اس طرح کیا گیا کہ جیسے وہ بھی کوئی سیاسی ادارے تھے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں اپنی طرف سے بھی مقرروں کی طرف سے بھی اور اپنے عزیز سلمان کی طرف سے بھی کہ یہ جوش میں اگر کوئی بات ایسی ہوئی تو آپ اس کو بالکل دل سے نکال دیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ماں تعبود المبادی کا آپ یہاں سے سبق لے کر جائیں کہ سب سے بڑا فرض آپ کے لیے یہ ہے اور ملت اسلامیہ کی دین اسلام سے وابستگی اور, اور ربط و تعلق اسی پر جینے اور مرنے کے زمانہ صرف اس میں ہے کہ ہر اس وقت کا آدمی اپنے آئندہ نسل کے نفرد سے اپنے بچے سے اپنے پوتے اور نواسے سے یہ پوچھے کہ تم میرے بات کیا کس کی عبادت کرو گے اور اس پوچھنے کا حق نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ نے اس کو دین کی تعلیم نہ دی ہو آپ کس منہ سے پوچھیں گے اس سے وہ اگر یہ اس کے جواب میں کہہ دے کہ آپ نے ہمیں کب سے کھایا تھا ربنہ انا تعینہ ساتن قبران فاضل الون صبیرہ اگر انہوں نے یہ کہہ لیا کہ آپ کے سامنے آپ کے منہ پر اگر کہہ لیا آپ تو جب پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے عبادت خدا واحد کی عبادت کا طریقہ ان کو سمجھایا ہوا خبر اسلام کی طرح تر تو وہ کہیں گے کہ نابود اللہ باحق اور اگر دو دو تین تین پشتیں گزر گئیں کہ انہوں نے نہ خود خدا واحد کی عبادت کی اور نہ عبادت کی تعلیم دی تو کس منہ سے کہیں کہ نابو الحا کا وہ الہ آبائے کا نہ, نہ نہ وہ ہمارے نہ ہم نے اس خدا کے ساتھ وہ تعلق رکھا اور نہ ان اس نے جو نسلیں دیکھیں ہم سے اوپر اپنے دادا کو دیکھا نانا کو دیکھا نہ انہوں نے تو آپ کو نہ یہ پوچھنے کا حق ہوگا نہ ان کو یہ کہنے کا موقع ہوگا کہ نہ ابھد و الحاق کا بس اس پورے کنوینشن کا پیغام جو آپ لے کر جائیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی اپنے گھروں کی اپنے خاندانوں کی اپنے محلوں کی اپنے قصبات اور گاؤں کی اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کی ذمہ داری آپ پر ہے آپ ان کی فکر کریں آپ ان کی دینی تعلیم کا انتظام کریں ان کو مکتب میں بھیجیں چاہے اسکول میں بھیجیں لیکن ایک شبینہ یا مکتب ہو اس میں بھیجیں اور اس کا ان کا اتنا وقت نکالیں کہ وہ وہاں جا کر قرآن مجید پڑھنے کی صداحیت پیدا کریں اتنی اردو پڑھنے کے قرآن شریف پڑھ سکے قرآن شریف بھی پڑھ... پڑھ... پڑھیں باقاعدہ اور اس کے بعد دین کی بنیادی باتیں ان کو بتائی جائیں اور گھر میں بھی تذکرہ ہو تو توحید کا تذکرہ ہو انبیاء کرام کا تذکرہ ہو بجائے سیاسی باتوں کے اخبار آپ پڑھتے ہیں دن بھر اس پر آپ رائے زنی کرتے ہیں بچہ دیکھتا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو چیز آتی ہے ہمارے ہاتھ میں وہ اس دن کا اخبار ہوتا ہے جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہوتا ہے جو کم پڑھے لکھے اردو اخبار ہوتا ہے گھر میں تذکرہ سنتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے عہدیداروں کا اور یہاں کی حکومت کے بڑے بڑے ارکان کا اور یہاں کی بڑی بڑی سیاسی شخصیتوں کا یا یہاں کے کاروبار کا اور اور نرخوں کا اور کمائی کے جو طریقے ہیں اور جو کیریئر بنانے کے جو راستے ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے گریجویٹ ہو فلا ہو اور انجینئرنگ کمپٹیشن میں یہ پیدا کرو اور فلاں چیز میں ٹاپ کرو اور تم اس میں اول نمبر آؤ تم کو پھر یہ نوکری ملے گی یہ سارا ماحول ہمارے گھروں کا ہی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہو انبیاء بیا کرام کے واقعات سنائے جائیں خود قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائی جائیں جیسے ہمارے بچپن خدا کے بر الکرم سے دینی خاندانوں میں ہوتا تھا ماں تو جہاد و شہادہ کی باتیں ہوتی تھیں ماں تو نانیاں اور بائیں اپنے بچے کو یہ کہہ کہہ کر سناتی تھی کہ میرے والد کے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کہا, کہا کہ آپ کے والد صاحب کہتے تھے کہ ہماری نانی ہم کو جب سداتی تھی تو مومن خاں کے شعر پڑھتی تھی مومن خاں بھی شعید احمد شعید رحمۃ اللہ کے مرید تھے اور گھر بھی یہ گھرانہ بھی ہے صحیح حساب کا تھا تو ہمیں جب سناتی تھی ہماری نانی تو کہتی تھی الہی مجھے بھی شہادت نصیب الہی مجھے بھی شہادت نصیب پیار سے تھپکی دیتی تھی اور یہ پڑھتی الہی مجھے بھی شہادت نصیب یہ افضل سے افضل عبادت نصیب الہی مجھے بھی شہادت نصیب یہ افضل سے افضل عبادت نصیب آپ خیال کیجئے کہ نانی چاہتی ہے کہ بیٹے کی عمر عمر نوع ہو خضر کی عمر ہو وہ اس وقت بیٹے کے کام یہ ڈال رہی ہے کہ شہادت سب سے بڑا درجہ ہے اگر بیٹے نے جوانی میں شہادت کا میدان جہاد کا رخ اختیار کر لیا تو وہ کتنے دن معلوم نہیں کہ اس کی کیا عمر ہوگی لیکن ان کو اس سب گنوارا تھا ان کا ایمان تھا کہ اس سب سے بڑی شہادت بس اس وقت ضرورت ہے ہمیں گھروں کی فضا بنانے کی محلوں کی فضا بنانے کی اور قصبے قصبے مکاتب اور مدارس قائم کرنے کی میں صفائی سے کہتا ہوں عربی خانوں سے کہتا ہوں میں نے اپنے یہاں بھی کہا کہ آپ کے کام کرنے کی جگہ یہ بلاج عربیہ نہیں ہے یہاں آپ کو اپنے استادوں سے دس گنا اور بیس گنا اور پچاس گنا تنخواہ ملتی ہے میں سب جانتا ہوں میں وہاں کا گویا وہاں کے شہری ہوں ایک طرح سے مورے, میرے لیے وہ ایسے ایسے آپ کے لیے آپ کے محلے ہوں گے میرے لیے الحمدللہ وہ شہر و دیار ایسے ہیں اور وہاں کے مناسب بھی ایسے ہیں میں صاف کہتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑی آزمائش وزرائے مدارس کے لیے آ گئی ہے کہ جہاں عربی پڑھی اور کچھ لکھنے پڑھنے کے قابل ہوئے ترجمانی کے قابل ہوئے بجائے یہاں مکتب قائم کرنے کے اور یہاں پیٹ پر پتھر باندھنے کے یا آدھا پیٹ کھانے کے اور یہاں کی ایمان کی حفاظت کرنے کے وہ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے روپیہ بھیج کر نیا عمارتیں منوائیں اور میں وہاں بھی زندگی کا لطف اٹھائیں یہاں آئیں تو یہاں اتنا پسند ہو یہ بس صرف ذرائع مدارس اگر اپنے ذمے یہ لے لیں کہ ہم نکلنے کے بعد دعوت کا کام کریں گے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے اپنے توفیق کے مطابق اور مکاتی مدارس قائم کریں گے اور فضا پیدا کریں گے دینداری کی تاکہ اپنی نسل سے پوچھ سکے کہ ماں تاب نبادی اور تاکہ پھر وہ نسل بی... انہی الفاظ میں جواب دے سکے نابآ بائی بس میں اس پر ختم کرتا ہوں میرا ارادہ اتنا بھی نہیں تھا اور میں میرے... صحت کے لحاظ سے بھی میں اشار میں نہیں تھا لیکن بات ایسی آ ذہر میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ ایون قص الدین وان یہ اپنے دل پر لکھ کر لے جائیے یہ محاسبہ کرے جملہ آپ کا اور دیکھنے والا آپ سے اس جملے کے ذریعے محاسبہ کرے کہ دین کا نقص نقش کو منظور ہے دین کا انحطاط منظور ہے دین کے کہ اس کے بقیے ہونا معذ اور ٹکڑے ہونا آپ کو منظور ہے کہ آپ کو آپ کو اپنے اپنے روزی کو اپنے آرام کو اپنے مستقبل کو اپنے اولاد کے مستقبل کو مشکوک بنانا خطرے میں ڈالنا منظور ہے اگر آپ نے وہ دوسرا راستہ اختیار کیا تو انشاءاللہ دین بھی رہے گا ملت بھی رہے گی اور آپ بھی زیادہ عزت کے ساتھ رہیں گے کہ میں صاف اعلان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ آپ عزت کے ساتھ رہیں گے بلکہ آپ اس ملک کی قیادت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اس ملک کی قیادت کرنے کا منصبہ فرمائے گا آپ کے قدموں پر آئے گی قدموں پر سر پر نہیں قیادت کا تاج سر پر رکھا نہیں آپ کے قدموں پر آ کر پڑھ جائے گی کہ ہمیں قبول کرو اس ملک کو بچاؤ جو لوگ زندہ رہیں گے اگر مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کہ مسلمانوں کے حوالے کیے جائے کہ بھائی کلیدی جگہ سب آپ لیجئے کسی سے بنتی نہیں ہے بات اور ملک پھیلتا م... م... م... م... م... م... جا رہا ہے اور قابو میں آلات کابو میں نہیں آ رہے ہیں آپ ذمہ داری سنبھالیے یہ دو چیزیں ہیں ایک طرف پوری م... کہتا ہوں یہ، قطب نما کسی قطب نما کسی <coughs> بالکل وہ سلابت اور استقامت کوئی پرواہ اور نہیں کرتا کسی کہ ہمیشہ وہ بتائے گا اپنا جس کام کے لیے وہ بنایا گیا ہے اور ایک طرف زمانے کی فضا کو سمجھنا اس سے باخبر ہونا اور اس کے جو جائز تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا اور مسلمانوں میں وہ جس کو کہتے ہیں سیاسی شعور الوای السیاسی الواع المدنی شہری شہری شعور سوک سینس وہ ان میں پیدا کرنا کہ ایک شہری احساس پیدا ہو جس محلے میں رہے ممتاز ہو معلوم ہو بھائی یہ مسلمان کا گھر ہے دیکھو صاف ہے دیکھو یہاں شور نہیں ہوتا دیکھو یہاں کوئی وہ تماشے نہیں ہوتے وہ مختصر باتیں نہیں ہوتی دیکھو یہاں ایک مسلمان کا گھر ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ غیر مسلم پاؤں پھیلا کر سو ایک میاں کا گھر ہے انشاءاللہ یہاں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ڈاکا واکہ نہیں پڑے گا یہ ایک زمانہ گزرا ہے وہ زمانہ پھر عورت کرانا چاہیے حیدرآباد میں بات تو کہیے ہم تو مہمان ہیں اور کی چڑیا ہیں آج اس شاخ پر بیٹھے کہا ہوں گے لیکن آپ کے پاس ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں ہرگز یہ دین کے خلاف نہیں کہ اچھے شہری بنو اور یہاں کی ذمہ داری محسوس کرو حالات سے باخبر رہو اور اپنا وزن ڈالو اپنا اثر ڈالو یہ نہیں کہ بس وہ ایک خوشلوک شہری زندگی کے ساتھ جمع کر رکھا بس یہ چیز ایسی آپ اس کے لیے نمونہ بنے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا نمونہ پیش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو صلی اللہ تبدیل